میں جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیکیاں کی کا نت الحمد اللہۃ الفرداس نزلہ ان کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار تھی ان کے لیے فردوس کے باغات تیار فردوس باغ ہوتا نا کسی کی میں چار دیواری نہیں ہوتی پرندے نہیں ہوتے پانی نہیں ہوتا ایسے بھی چھوٹے موٹے باغ فردوس سردی میں پیراڈائز وہ ہے کہ اس کے گرد ہاتھا ہو اس میں نہریں بہہ رہی ہوں اس میں پالتو پرندے ہوں یعنی جو سامان ایک آلہ سے آگا باغ فردوس تو اللہ نے کہا پھر دوست کے جو باغات ایک جنت نہیں بہت باغات وہ ایمان ایمانداروں کا انتظار کریں مرتے ہی چلے جائیں گے لوگ وہ بالکل وہاں داخلہ ملے گا سارے دینا سی ہے اب کیا ہوتا اگر چلے جائیں سب کچھ بھی مل جائے اس دنیا میں بھی کسی خوش نصیب کو اس کی ساری جو عرض میں اللہ دے دے پوری کر دے مگر موت کا کانٹا جان نہیں چھوڑتا کچھ بھی تکلیف نہ آئے یہ تو مصیبت آئی ہے کہ مرنا مر کر چھوڑ جانا وہاں تسلی دی کہ نہیں جو باغات ہم دیں گے سارے لینا پیا وہاں یہ نہ مریں گے نہ نکالے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اب ہے کہ رہتے رہتے جیب تا گیا کوئی کہتا یار فیصلہ باد میں تانگا کہ چلو مری کی سیر کریں نکل گیا کئی بچے اب تو کہتا ہے لا ب گونا ہے دیکھے نا قرآن ایک شوشا دائید نہیں لا ب گونا والا وہاں وہ تبدیلی بھی نہیں چاہیں گے دوسری جگہ منتقل ہونا نہیں چاہیے کیوں چاہیں گے جب روزانہ ترقی ہوتی جائے یہ نہیں کہ جس حالت میں گیا تو بھائی آپ جنت کو سمجھیں وہ ارتقاف ہی دنیا ہر روز لوگ اٹھیں گے نئی رونق حسن بھی ان کا بڑھ گیا ہر چیز میں ترقی اس لیے فرمایا جب روز ہر روز نیا روز ہوگا تو یہ کیوں گھبرائیں گے تازہ سے تازہ نہیں اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے بڑا پیارا مضمون یہ ترغیب و تریب قرآن بھرا ہوا رسولہ کی حجیث کہ شوق بھی جاؤ لوگوں کو ڈراؤ بھی یہ وقت ایک پورا عنوان ہے دین کا ترغیب و ترقی کتابیں بھی علمان پڑھیں رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے یہاں لوگ جمع کے دن اکٹھے ہوتے ہیں اس کو وہاں یوم المزید کہا جائے گا جنت میں اس دن کا نام یوم المزید ہوگا تو مزید والے دن سارے جنت ایک کھلی جگہ میں اکٹھے ہوں کستوری کا بنا ہوا میدان مٹی نہیں ہوگی میدان ہی سارا کستوری خوشبو وہاں اکٹھے ہوں ورنہ جنت تو سو ہے نا اگر ایسا نہ ہوتا ہے ایسا اجتماع ہوتا تو ہم تو ترسے ہی رہ جاتے کہ رسول اللہ کو کہاں دیکھیں نیک لوگوں سے کہاں ملے آٹھ دن کے بعد سارے جنتی اپنی اپنی جنتوں سے نکل کر اس سید اللہ گا اس کھلے میدان میں اکٹھے ہوں گے وہاں ممبر ہوں گے کرسیاں ہوں گی نیچے جس جس کی جو جو شان ہے اس کے مطابق جگہ راٹ ہوگی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے اللہ کارش ہوگا رسول کریم علیہ السلام دائیں طرف بیٹھا کریں گے باقی لوگ اپنی بھی جگہ یعنی کیسا وہ دل دلکشا اور روح کو خوش کرنے والا منظر ہوگا کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اور شعزا سالین اور سارے جنتی ایک جائے عورتیں نہیں جائیں گی اب دیکھیں یہ جو مخلوط سوسائٹی کا ہے وہاں جنت میں بھی عورتوں کو نہیں جانیں گے کہ وہاں ہی چلی جائیں وہاں تو کوئی بری خواہش نہیں نہیں اپنے گھر جائیں گے در فارغ وہ کرائیں گے پھر بازار بھی لگے ہوں گے. بالکل اس طرح ہی نا جیسے جوان بازار حالانکہ کمی کوئی نہیں شوق جائیں گے لوگ اپنی خان کی چیزیں یہ مجھے لے جائیں اور جب گھر میں جائیں گے تو عورتیں حیران ہو کر وہ جنت کی جو کہیں گے کون آدمی تمہارے گھر میں آؤ خو سنی دو بول رہا ہوئے بنے ہوئے وہ کہیں گے تم کون آ گئے تو وہ کہیں گے تم کون ہو میرے گھر میں یعنی ترقی یہ نہیں بڑھاپا آ گیا جرئیاں پڑ گئیں لوگ بد ہو گئے کہ یار اب تو وہ ہلیا ہی نہیں رہا نہیں پر وہ جنت ایسی ہے کہ وہاں تو روز روز آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے اس لیے وہاں سے نکلنے کے لیے کیوں لوگ تنگ ہوں گے کون سی شاوہی ملے گی تو یہ سارا مندر بیان کر کے کہا جو نہیں مانتے اللہ رسول کو ان کا حشر یہ ہوگا آگ میں پڑیں گے پھر روئیں گے آج نہیں مانتے تو وہاں آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دو تو کھائے نہیں اور جو نیک ہوں گے ان کا حشر یہ ہوگا ان کو یہ انعام ملیں گے وہ خوشیوں سے رہیں گے اور ان کے لیے اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جب یہ بات لوگوں کے ذہنوں سے تم کھڑچ دو گے سارا نظام زیادہ سے اللہ یہ نظام تعلیم کیا مہربانی کرتا ہے کہ اس بارے میں غیر جانبدار ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ جاننا دو یہ سیکولر رہیں گے ہم یہی تو بدماشی ہے کہ جو بات قدم قدم پر یاد دلانی چاہیے کوٹ کوٹ کر دماغ میں بھرنی چاہیے کہ خدا دیکھ رہا ہے قیامت ہے جن اس کے بارے میں تم غیر جانبدار کرے پھر کون سا آرڈیننس لوگوں کو ٹھیک کرے گا کون سی پولیس کرے گی جس کو بھرتی کرو گے وہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ نیا بن جائے گا کچھ پیدا نہیں ہوگا ایماندار بنانے کے لیے نیک بنانے کے لیے نسخہ یہ ہے نس خام کو جس نے کندن بنایا ہے تانبا تھا کچا عرب کے لوگ انتہا دردے کے گئے گزرے قرآن مجید کا یہ بیان جو اس سے آگے کیا ہو رہا ہے کہ کلانام میں مزہ جانوروں کی طرح تھے بلکہ ان سے گئے گزرے کوئی حال نہیں تھا انسان نہیں تھے درندے تھے مگر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اتر کر حرا سے صبح قوم آیا اور ایک نسخہ ہے کی نیا ساتھ لایا نہ پڑھا نہ لکھا نہ ساری عمر کتاب سیدھی جی پکڑی آئی مگر اللہ کے رسول اللہ سے پڑھ کر جب آیا غار حرا سے اترا اور آواز ہی کہ لوگوں کیا کر رہے ہو بہت خطرناک وقت آنے والا ہے حساب ہونے والا ہے چالیس سال آپ کی زبان سے کبھی کسی نے سنا ہی فری فانہ زندگی اپنی تجارت مگر یک دم جب یہ ہرا اٹھا ساری دنیا نے مخالفت کی زور لگایا کہ اس آواز کو دبایا جائے مگر آپ نے گلیوں بازاروں میں مجمبوں میں دعائی دی کہ لوگوں بچ جاؤ خطرناک وقت آ